سب لما سے جمع ہوا دے محافظ مجن صرف گیارہ آیا اور دو کو ہے نزول میں ایک سو دس اور ترکیب میں ہے اس سورت میں شاعر اللہ کی تعظیم و تقریب کا بیان ہے اور وہ دو چیزیں ہیں ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور دوسرا جو ملجمہ گزشتہ امتوں پر آزادی لگی اس لیے نازل ہوا تھا کہ وہ نہ بیا کا احترام کرتے تھے اور نہ شاعر کا کرتے تھے شاعر میں سے یہ مل جمعہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی فقیرت میں ایک سورت نازل فرمائی اور ہفتے کے سات دنوں کے اندر پڑھا دن ہے جمعے کا دن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جلد سماوا سے تصویر بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو کچھ آسمان و زمین میں الملک تصویر کیا چیز ہے پہلی بات خدا کی سلطنت بادشاہت مانی جائے دوسرا یہ کہ ان کو کو پاک ہے اللہ عزیز غالب الحکیم حکمت ہوئے اللہ تعالی کی علوہیت کے چار مقامات بیان ہوئے ہیں ایک مالک ہونا دوسرا صاحب تقدیس ہونا اور تیسرا غالب اور حکیم ہونا ہی وہی چار مقامات نبوت کے بیان ہوئے لیکن دوسرے طرح سے طرفی با قطل امین اسی اللہ نے بھیجا ہے ان پڑھوں میں پیغمبر اور ان پڑھ لوگوں میں ایک پڑا ہوا پیغمبر بیٹ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک اے بادشاہ ہے تو so, بادشاہ کا پیغام یتن علیہ ہم آیاتی یہ پیغمبر پڑے لوگوں کے سامنے ان کے پیغامات حیاتی پیداوار ال کو دو پاک ہے تو ویوزک کی مخلوق کی بھی پاکی ضروری اور العزیز صفت سچ غلب کیسے ظاہر ہوگی وہ الحمد کتاب تاکہ لوگوں کو قرآن کا درس دے الحکیم و الحکمت کیونکہ وہ حکیم ہے تو حکمت و دانائی قرآن شریف کے ذریعے بڑھائی جائے گی وہ انسان عبد الحقیب و لبین حضرت تھے یہ لوگ جس سے پہلے قلوب گمرائی و آخری بن ہم لمبا الحقوبے اور کچھ اور لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے آج جب بوریرا کہتے ہیں وہ سلمان فارسی کے لوگ ہیں اور آپ نے سلمان فارسی کے کنڈے سے ہاتھ رکھ کے کہا اگر ایمان سو رہی ہے ستارے کے پاس کون چکا ہو اس کے لوگ اس کو نیچے اتار کے نافذ کر رہے ہیں بحول اضید حسین اور وہ اللہ تعالم اور عزمت والے ہیں ضال فضل اللہ نہیں ہوتی ہی میں ایسا کہ اللہ کا فضلیں دیتا ہے جس کو چاہے واللہ ذو الفضل العظی اللہ باقی بڑے فضل والے ہیں مثل المل الورا مثال ان لوگوں کی جن سے اٹھوائی گئی تو ریز کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے کو تم ملب یا ملوا تم ملب یا ملو گیا اس کا تحمل نہیں کیا یعنی عمل نہیں کیا ماری جیسے مثال گدے کی ہو یا ملو اٹھائے کتابیں کتابوں کے بوجھ مزہ ملا عالمانو لکھ گنڈ کتابو پہر بار اپمان کا بات کرتے ہیں امل علما کا علم جیسے کتابوں کی بڑے بڑے بوجھ جدو کے رکھا ہے ان لمل عالمان کداب کاروبار بے سب کو مل لگی ہے کل لگو بھی آیا چل ناکار آئے مثال ان لوگوں کی جو تقدیب کر اللہ کی آیات کی واللہ لا اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو ایک بات یاد رکھے اللہ تعالی کے ناپسندیدہ مخلوقات دین ہے سب سے ناکارا اور ادلس ہے اس کا نام لے کے کہا انما ہر رمالے کو بلبیس والم دو مزید ہے ایک گدر اور تیسرا کتا جو کبھی بھی اللہ تعالی کا نام نہیں لے دیتے تو ایک تیر جو عملیات کا دعویدار ہے اور وہ طرح سے مستقبل بن ہو اس کو کتے کے ساتھ تشدی گی مسلح کا مصنوع کل انتخب عالمی کی الحص اور شطر کو ہی اور عالم اور بے عمل اس کو تشدی دے گی کدے کے ساتھ جس پر کتابیں لگوائی جائیں مسل حمار انٹرم الگین لایا آپ فرمائیے اے ایو انسان تم انکم ان لائ بند ننداش اگر تمہیں کمنڈے کے تم دوست کو اللہ کے اور لوگوں کے علاوہ پر تم آردو کرو برنے کی ان کون تم سواد اگر تم سچے ہو بڑا سمندو نہ ہو ابدن کل لی موت نہیں چاہیں گے موت وہ سب جا سکتا ہے جس کی حدرت پر یقین بنتا ہو جمع سب کا بسلگی ہندو کے دیش کے لاتوں کے واللہ علی ممبز اللہ پور جانتے ہیں بہن صاحبوں کو محتلگی تصور ملو ملا پی کو آپ فرمائیے بے شک وہ موت جس سے تم باندھتے ہو وہ تم سے مل جائے گی وہی ماں بترا نصیب دماغ اور جس وقت اذان ہو جائے نماز کی جمعہ کے دن جمعے کی اذان مراد کو الگ تحقیق تیسری اذان ہے جو کہ تغمبر کے زمانے نے یہی اذان کی اور پہلی اذان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورہ سے مدین منورہ میں ورہ متاب سے شروع کرائے دورہ متاب اور اس او وقت آج تک چودہ سو سال, سال کا مسلمانوں کا عمل ہے سوائے اہل الحدیز کا جات الحبیز ان کے ہر جمع کے پہلے الزام نہیں لینا پتا ہے صحابہ کو نہیں مانتا تھا شیعہ اور علیہ حدیث اصل ایک چیز ہے حضیت البحدی میں نہیں ہوا ہے اہل الحبیز ہو مشیا اصل شیٰ حدیث ریزمان ہے رب عیدے رب عیدے تو اصل صحابہ کے محالے درخواست ہے ایمان والوں جب جدا ہو جائے نماز کی جمعے کے دن لیکن فقوع اس بات پر ہے کہ پہلی اذان کے ساتھ خرید فروخت چھوڑنی پڑے گی اور ان کے ذرا کا مطلب یہ نہیں کہ بازار گرم اور جمعے تک نہیں جن کو چٹھی ہے وہ چھٹی جمے کو کر لیں اور جن کو ضروری کام ہے جیسے دوائیوں کی دکان کھانے پینے کی دکان ہے وہ رہے کیونکہ لوگ ضروریاتیں پوری کر دی اب جب جمعے کی اذانیں اول ہو گئی اب بند کر دیں کیونکہ اب مسجد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں بہت بڑے بزرگ تھے مولانا قاضل حسینی رحمت اللہ رہے ہمارے بزرگ تھے ایک غریب دن میں حیران ہو گیا انہوں او نے کہا جمعے کے دن تو خرید کر درد دیتے ان کو دے دے خوش کرنے کے لیے جاتا ہے میں نے کہا اجازت دے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ افسوس ہوتا ہے بڑے عالم غلط مسئلے میں ہم کریں کہ ہمر مرضی میں تو منٹ اب خراب ہے تو خبروں کو جایات پر خبراہ راپا سے پر قرآن بھولے گیا سخت غلطی کے پروجیکٹ کی وہ مفسر تھے یہ بات ضرور سازی عام انسان نہیں سے بہت خاص حالے تھے تب سات جو حضرت کی ہے مفسترین کے طبقات پر سب سے عمدہ کتاب بدیے ان کے دین میں بیٹھ گئی دی تھی کسی کو آیت میں ہے کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو فتح اللہ ذکر اللہ تم دوڑو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز کے لیے وہ ضرور اور اب خرید و فروخت دو تو خرید و کا کیا مطلب ہے کہ صبح سے لے کے دور تک جو ہے نا جمعہ تک آپ منڈی و بازار گرم رکھے جیسے شریر زمانہ نے جمعہ کو قتل کر کے دوار لگایا تو میں نے کہا کہ یہ مطلب نہیں ہے آج پہلی بات یہ کہ چٹھی کرنی ہے یا نہیں اگر کرنی ہے تو چھوے کو کر دیو اور اگر نہیں کرنی ہے تو کوئی بھی نہ کرے چھٹّی کے باوجود کچھ دکانیں جیسے علاج موالکے کی دوائیوں کی روٹی کی سالن کی چائے دودھ کی یہ تو کھلی رہے تاکہ ضرورت مند بھائی مسلمان ہمارے انسان کام کرائے وہ کام بند کرے تندور والا تندور کب ٹھنڈا کرے چولہے والا برتن کب اتارے چولہے سے بس ضرور اٹھائے یہ صحیح آسان ہو جائے بس اب تو آپ سے نماز پڑھیں ختم کروان تم خیر القم انکن تم تالمود یہ بہتر ہے لیے اگر تم جانتے ہو ایسا خود کلا تو جس وقت نماز ہو جائے پن تو شروع مل پھیل جاؤ ملکوں میں وقت بو مطب ملنا اور ڈھونڈو اللہ کا وزن کھیلے جمعے کے بعد بازار جانا دکان کھولنا تھوڑی دیر کے لیے کاروبار کی طرف واپس آنا یہ تو سچ نہیں تھا بہت فائدہ ہو گئے اللہ خوش ہو ہے وسکر اللہ کثیرہ یاد کرو اللہ کو بہت بہت دھان لگ تو بازار آؤ تجارت ہو گیا اور جس وقت یہ دیکھیں تجارت یا کوئی بے او دے کی دوڑ دیں اس کی طرف اصل میں کافی وقت سے کوئی چیز نزیر منور آئند نہیں تھی اس زمانے خطبہ جمعہ قریب کی طرح نماز کے بعد ہوتا تھا آپ خود کے پیلی کھڑے تھے کہ کاپنے کی جرس بج گئی گندگی ہو گئی لوگ چلے گئے سامان خے وہ درخو کا اور چھوڑ دیا کھڑے کھڑے ہولی مولانا گئی ٹول دنیا میں ہر کسی ہوئی گئی وہ سرکو کاج یاد کرو ختم ہونے دنیا نا تو دے پگسے طالبان چور پراج یاد کرو تو پگے دیا یاد کرے با وہ یاد کرا نہ سوچکا تھا نا سر آیا گڑی آواز دیکھتا شہم چوپ چال آپ میات لڑوں کو پا تو نہیں ترا نے بہتر اور لازمی ہو جو اب فن آج وہاں اب بہترین فن آ جائے گرام کتابوں سے بہترین اس کائم اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑے کھڑے کل ماہ لائے اللہ آپ فرما دیجیے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے وہ بین جا رہ اور تجارت سے بول رہی دھندا بہتریتا ہے چنانچہ چھبیس فرورئی اور دوسری کہ خود پہ کو آگے کر دیا گیا